بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ بعد باد تیُُّنبی تسمیت بحمد اللہ ہوں بسم اللہ کے ساتھ تبرک حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ سے اس نے ابتدا کی ہے ابتداء الب الحسنِ نظام بہترین نظم یعنی قرآن مجید کی اقتداء کرتے ہوئے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہے بسم اللہ کے بعد حمد ہے و عمل حدیث خیر الانام اور خیر الانام انام کہتے ہیں مخلوق کو مخلوق میں سے سب سے بہتر کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے علیہ ولی تحید والسلام ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر بھی درود و سلام ہو و ہوا اور وہ حدیث کیا ہے کلر و اختہ ہر وہ کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ اختا ہے و, الحمد و الحمد اور لفظ حمد کسے کہتے ہیں الجمیل اچھی تعریف کسی کی اختیاری خوبی پر الجبیر الاختیاری اختیاری خوبی پر چاہے وہ حقیقتا ہو یا حکمن ہو کا صفات الباری تعالی جس طرح کہ اللہ باری تعالی کی صفات ہیں و اللام بے الحمد لام جو ہے لل یہ جنس کا ایمانہ بنے گا کہ تمام اجناس حمد کی اللہ کے دین ہیں اور الاستغراقی یا پھر یہ الفلام استغراقی ہے استغراقی یعنی تمام کی تمام تر حمدیں جن سے حمد ساری کی ساری یا ساری کی ساری حمدیں اللہ کے لیے وہ یہ طویل پونہدی اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ الفلام عہد ذہنی کا ہو عہد کا ہو کیوں اشارہ الحمد المحبوبی ولمردی اللہ تعالی اشارہ ہو لفظ حمد بول کے اس حمد کی طرف جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ ذہن میں موجود ہے نا عہد خارجی کیونکہ خارج میں اس کا وجود ہے حمد کا ایسی حمد جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہو ٹھیک ہے عہد خارجی المذکور المدکور فی قول علیہ السلام جو مذکور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمان میں الحمد لل اض آفہ ماحمیدہ جمی و خلقی اللہ تعالیٰ کی تعریف اس سے کئی گناہ زیادہ اض کئی گناہ زیادہ جو اس کی حمد بیان کی ہے اس کی جمی مخلوق نے کبا یو ہپ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہو یہ اس نے اس کو حدیث کے طور پر ذکر کیا ہے وختارا اسمیت الجملتی الفلیتی ہا اس نے جملے کی اسمیت کو فیلیت پر اختیار کیا ہے یعنی جملہ فیلیہ لانے کے بجائے جملہ اسمیہ لے کے آیا ہے لکونی ہا دطََ الصبا صباتی و دوام کیونکہ یہ صبات اور دوام پر جملہ اسمیت کرتا ہے جملہ فیلیہ میں حدوس ہوتا ہے فیل حادث ہوتا ہے اور جملہ اسلم میں دوام ہوتا ہے وقدم الحمد علی اندہ المناسبلامقام اور حمد کو اس نے مقدم رکھا ہے کیونکہ یہی مقام کے مناسب ہے اور اصل میں تھا جملہ فیل یا واہ یا پھر اصلی جملہ تن اور وہ اصل میں جملہ فیلیا تھا یعنی حمدت اللّہ تو اس کو جملہ اسلم بنا کے الحمد للہ کیا یقون و انصا الحمدی تو یہ حمد کے لیے انشاء ہوگا انشاء حمد پیدا کرنا کون اشعارن اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اشارہ ہو اشعار کہتے شعور دلانا ہو بیکون المحام دی کلوحا بیکون المحام دی کلیہ تعلیٰ کہ ساری کی ساری حمدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں متدم الحمدی جو حمد کو اپنے ضمن میں لینے والی ہیں فعن الخبار بدال کا عین الحمد اس بات کے بارے میں خبر دینا کہ تمام کی تمام پر محامد اللہ کے لیے ہیں اس کی خبر دینا بھی حمد ہے حمد کے بارے میں خبر دینا بھی عین حمد ہے چلو